یہ مکی صورت ہے نزولاً 63 نمبر سورہ شعرا کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ كہ قرآن مجید کی ترتیب میں ترتیب مصحفی میں یہ تریالیسو نمبر پہ ہے سورہ شعراء کے بعد حوامی میں یہ سات صورتیں جیسا کہ قرآن مجید کی ترتیب میں یک بعد دیگرے یہ تو نازل ہونے میں بھی ایک دوسرے کے بعد یہ اسی نمبر سے ہیں لیکن نزول 63 اور ترتیب سورہ ظخرف کا یہ 43 بلکہ اس سے پہلے سورہ ظمر یہ آٹھ سورتیں جیسا کہ قرآن مجید میں ترتیباً ایک دوسرے کے بعد ہیں تو اسی طرح سورہ ظمر نزولاً وہاں سے سورہ اخقاف تک یہ ایک دوسرے کے بعد ہیں ہر سورت کے آغاز میں ہم بعض ضروری امور ذکر کرتے ہیں جنہیں ہم امور خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں گزشتہ صورت میں بلکہ گزشتہ صورتوں میں سورہ حامی مومن میں اصل دعویٰ ذکر کیا گیا تھا شرک دعا کی نفی کی گئی تھی جی اسی دعوے پر چار شبہات سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کیے گئے پھر حامیم شورہ میں تین مزید شبہات ذکر کیے گئے سورہ ظخرف میں جو مرکزی شبہ ہے اور یہ وہی شبہ ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں بھی ذکر کیا گیا تھا سورہ ظمر میں بھی ذکر کیا گیا تھا اور یہاں جی اسی شعبے کو لایا گیا ہے اور یہ مرکزی شبہ ہے جی کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے اور ہم نے تو انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ مستقل بذات عبادت کے لائق ہیں اور پکار کے لائق ہیں بلکہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں یہ مشرقین کا مشہور شبہ ہے اور یہی صورت میں یہ آٹھواں شبہ ہے اور اسی آٹھ آٹھویں شبے سے یہ پوری صورت یہ اس کے گرد گردش کرتی ہے یہ تو اس صورت میں آٹھواں شبہ یہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کا جواب یہ آیت نمبر 86 میں ذکر کیا گیا ہے جب صورت بالکل اختتام تک پہنچتی ہے تو خلاصہ وہ نکالا جاتا ہے ولا یملک الدین یدعون مندون ایک کے مالک نہیں ہیں وہ جو یہ مشرقین اللہ کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی بھی طرح سفارش کے مالک نہیں ہیں اور سورۂ سبا میں وہ چار طریقوں سے نفی کی گئی تھی کہ نہ تو یہ مالک ہیں نہ حصدار ہیں نہ اللہ نے انہیں کوئی اختیار دیا ہے اور نہ سفارش کر سکتے ہیں تو اس صورت میں مزید ایک شبہ ذکر کیا جاتا ہے جو مرکزی شبہ ہے مشرقین کا اور یہی شبہ یہ اس سے پہلے بھی دیگر صورتوں میں ذکر کیا گیا تھا یہ تو اسی وجہ سے اس صورت کو گزشتہ صورتوں کے بعد لایا گیا یا گزشتہ صورت میں یہ آخر میں کہا گیا آیت نمبر باون میں کہ ہم نے آپ کو وہی کی ہے روح امرنا یہ قرآن مجید کی روح کی اپنی طرف سے اور یہ روشنی کی کتاب ہے یہ تو اس صورت میں آیت نمبر چھتیس میں زجر دیا جاتا ہے انہیں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں يَعْشُ شان ذِكْرِ الرحمٰن نقید لَهُ شَيْطَانًا فہو لَهُ کرین جو اللہ کی کتاب سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہی اس کے دوست ہوتے ہیں اور وہ انہیں صحیح راستے سے بٹکاتے ہیں تو گزشتہ صورت میں قرآن کی بار بار ترغیب ذکر کی گئی اور اس صورت میں زجر دیا جاتا ہے انہیں جو اللہ کی کتاب سے روگردانی کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ قرآن مجید کی ترغیب یہ بیان کی گئی اور قرآن کی ترغیب دی گئی یہ تو اس صورت میں آیت نمبر چوالیس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن اتنی اہم کتاب اس لیے ہے کہ اے پیغمبر یہ آپ کے لیے بھی شرافت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی عزت اور شرافت کا ذریعہ ہے یہ آپ کی شرافت بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی شرافت کا ذریعہ ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر تیرہ میں ذکر کیا گیا یہ کہ یہ دین یہ ابراہیم موسا عیسیٰ ان تمام پیغمبروں کا یہ متفق عالیہ دین ہے یہاں پر اس صورت میں یہ بات تمام انبیاء علیہ السلام کو عام کی جاتی ہے کہ یہ دین یہ تمام کسی بھی پیغمبر کے دین میں غیر اللہ کی عبادت نہیں تھی اس صورت میں یہ بات یہ تمام پیغمبروں کے حوالے سے عمومی طور پر ذکر کی جاتی ہے یہ ہے آیت نمبر وس من قد ارسلنا اور اس صورت میں تمام پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات یہ ذکر کی گئی ہے آیت نمبر پینتالیس کہ کسی بھی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں تو کسی بھی پیغمبر کے دین میں ہم نے غیر اللہ کی عبادت کو جائز قرار نہیں دیا گزشتہ صورت میں ان جو ال الاظم پیغمبر تھے صرف ان کا بیان کیا گیا تھا اور یہاں پہ دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے یہ ذکر کیا جاتا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر بتیس میں ذکر کیا گیا ومن آیا تہل جوار فل بہر کل آلام سمندر میں یہ پہاڑوں کی مانند کشتیاں بڑی بڑی کشتیاں یہ تو اس صورت میں یہ کشتیوں میں سوار بلکہ ہر سواری میں سوار ہونے کی جو دعا ہے تو وہ ذکر کی جاتی ہے آیت نمبر تیرہ میں جب تم کشتیوں پر سوار ہو جاؤ تو وہ جو دعا ہے اور پر سنت مصنون دعا بھی ہے بلکہ ہر سواری انسان سائیکل پہ بیٹھے گاڑی میں بیٹھے جہاز میں بیٹھے تو سواری پر بیٹھنے کی دعا وطقل و سبحان اللزی سخ ارالانہ ہاز وما کنا لہو مقرن و ان نہ الا رب آیت نمبر تیرہ اور چودہ یہ تو اس صورت میں کشتیوں میں سوار ہونے کی جو دعا ہے تو وہ ذکر کی گئی ہے دی اور بھی یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں یہ کہا گیا ولؤ بصط اللہ ارسقہ لبادی لباغ فلعد گزشتہ صورت میں یہ کہا گیا ولو بسط اللہ رسقہ لبادی ہی لباغ فل ارد نمبر ستائیس میں کہ اگر اللہ کشادہ کرتا رزق اپنے بندوں کے لیے تو یہ بندے زمین میں سرکشی کرتے جی اسی بات کی وضاحت اس صورت میں تفصیل کی جاتی ہے کہ اگر بندوں کا جی کفر اختیار کرنا یہ خطرہ اگر نہ ہوتا کہ انسان دنیا کے مسلمان بالخصوص اور یہ تمام لوگ یہ کافر ہو جاتے اور تمام لوگ اسلام سے پھر جاتے یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو ان کی چھتیں یہ چاندی کے دیتا اور ان کے گھر اور ان کے دروازے وہ سونے سونے کے ہوتے اور میں انہیں معلومت یہ بہت زیادہ دیتا لیکن تمام لوگ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جاتے اور اسلام کو چھوڑ بیٹھتے لیکن اور آج لوگوں کا حال اگر دیکھا جائے یہ کافروں کو اور دین کے دشمنوں کو تھوڑا دیا گیا ہے لیکن لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا ہے یہ اگر کافروں کو ان کے ان کے گھر اور ان کی چھتیں اور ان کے دروازے یہ سونے اور چاندی کے دے دیے گئے ہوتے تو لوگوں کا پھر اس وقت کیا حال ہوتا اور یہ تو بالکل اسلام کو کب کا خیرباد کہہ چکے ہوتے گزشتہ صورت میں یہ تزہید فی دنیا یہ ذکر کی گئی تھی اس صورت میں اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل یہ ذکر کی جاتی ہے یا گزشتہ صورت میں یہ آخر میں کہا گیا وط الا سرات مستقیم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی آپ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ جی پیغمبر آپ سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں اس صورت میں سیرات مستقیم کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ سیرات مستقیم ہے کیا تو اس صورت میں آیت نمبر 43 میں فستم بِالَّذِي أُوحِيَ اوہ یہ علیہ کا ان نقال صورات مستقیم یہ قرآن مجید اسے مضبوطی سے تھامے اے پیغمبر یہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں اسی طرح یہ آیت نمبر اکسٹھ میں پیغمبر کی تابیداری کو یہ آیت نمبر اکسٹھ میں پیغمبر کی تابیداری کو سیرات مستقیم کہا گیا ہے بلکہ اس صورت میں سرات مستقیم کے جتنے مصداقات ہیں خواب و توحید ہے خواب و پیغمبر کی تابداری ہے خواب و قرآن ہے تینوں چیزیں اور تینوں مصداقات آیت نمبر تریالیس فستم سکھبل لدی اوہ علیہ کا ان کا مستقیم اور آیت نمبر اکسٹھ و ان نََ فلا تم تربہ ہاد مستقیم اور آیت نمبر چونسٹھ ان اللہ ہر مستقیم تو گزشتہ صورت میں آیت نمبر باون میں کہا گیا کہ آپ سرات مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اس صورت میں سرات مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ سرات مستقیم ہے کیا سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے یہ سفر میں کہی جانے والی دعا پر آیت نمبر تیرہ اور چودہ سبحان اللذی سخر لنا ہادہ وما کنہ لہو مکر و الى ربنا لمنقلبون اسی طرح صورت ممتاز ہے اس فرشتے کے نام پر کہ جو مالک کے نام پر مشہور ہے آیت نمبر ستائیس کہ جہنمی نہیں آیت نمبر ستائیس نہیں کہ جہنمی جب جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے تو وہ فرشتے سے کہیں گے کہ یا مالک یہ اے مالک فرشتے یا مالک اے مالک فرشتے یہ اسی صورت میں یہ آتا ہے یہ صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے دنیا کی بے رغبتی پہ کہ اگر سارے لوگوں کا یہ کافر ہو جانا یہ ڈر نہ ہوتا یہ تو اللہ کافروں کو ان کے یہ دروازے ان کی چھتے یہ سونے اور چاندی کے دے دیتا لیکن لوگ یہ ایمان سے پھر جاتے اور لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھتے لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں یہ تمام چیزیں نہیں دی ورنہ لوگ کب کب کا اسلام کو اور ونا دو یا مالک آیت نمبر ستتر ہے ستائیس نہیں بلکہ ستتر تو دنیا کی بے رغبتی یہ بیان کی گئی ہے اور یہ ذکر کی گئی ہے کہ اسی طرح صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے جی صرات مستقیم كے صرات مستقیم كی وضاحت پہ اس صورت میں صرات مستقیم کے تمام مصداقات وہ ذکر کیے گئے ہیں صراۃ مستقیم کے تمام مضداقات یہ بیان کیے گئے ہیں اسی طرح صورت ممتاز ہے کہ اللہ نے دنیا میں لوگوں کو کسی کو مالدار اور کسی کو غریب پیدا کیا ہے یہ کس لیے تو اس کی حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا میں تمام لوگوں کو یکساں کیوں پیدا نہیں کیا وجہ یہ اور اس کی علت وہ بیان کی گئی ہے آیت نمبر بتیس میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعد لیتخذ بعدہم بعدا سخریہ تاکہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں ورنہ اگر سارے یقصہ پیدا کیے جاتے تو آج دنیا کا یہ نظام یہ چل نہ پاتا اگر سارے یکساں ہوتے تو آج کپڑے کون بناتا اور آج یہ عمارتیں کون تعمیر کرتا اور آج یہ لکڑیوں سے بنی گئی چیزیں یہ کون بناتا اگر سارے لوگ یکساں ہوتے تو آج یہ غلہ کہاں سے اگتا اسی لیے دنیا میں لوگوں میں یہ تفاوت یہ پیدا کیا گیا ہے تاکہ دنیا کا یہ نظام یہ چل سکے یہ اور بھی کئی امتیازات ہیں سورت کا مقصد مقصد وہی ایک ہے شرک دعا کی نفی جو سورہ حامی مومن میں بیان کیا گیا تھا لیکن اسی دعوے پر اس صورت میں آٹھواں شبہ وہ ذکر کیا جاتا ہے مرکزی شبہ کہ ہم تو انہیں آلیہ نہیں کہتے اور ہم تو انہیں عبادت کے لائق نہیں سمجھتے لیکن یہ ہماری سفارش کرتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے آیت نمبر 86 میں بالکل سورت کے اختتام میں سورت کے اختتام میں ولاملیکل مندون شفا علامن شہد اب الحق وحم یا عالمون اور مالک نہیں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ مشرقین اللہ کے بغیر سفارش کے لیے پکار کہ یہ جنہیں یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں تو وہ سفارش کے مالک نہیں ہیں اور انہیں اللہ نے کوئی اختیارات یہ نہیں دیے جی تو اس صورت میں جو مرکزی شبہ ہے وہ یہی ہے لیکن جی اس صورت میں مرکزی شبے سے متعلق چھ مزید شبہات اور ان تمام کا تعلق اسی شبے کے ساتھ ہے چھ مزید شبہات یہ ذکر کیے جاتے ہیں جن کا تعلق اسی مقصد کے ساتھ ہے اور چھے مزید شبہات یہ ذکر کیے جاتے ہیں پہلا شبہ آیت نمبر پندرہ یہ پہلا شبہ آیت نمبر پندرہ ذرا دیکھیں اور ان تمام کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ ہم جی اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں تو آیت نمبر پندرہ میں اسی کا ذیلی شبہ اور اسی سے متعلق یہ چھوٹے شبہات یہ ذکر کیے جاتے ہیں جن کا تعلق بھی اسی شبے کے ساتھ ہے وجالو لہو منعبادی جز آ ان السان الکفور مبین مشرقین کا یہ شبہ کہ اصل میں کہ جی انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں اور یہ اللہ ان کی بات اٹالتا نہیں ہے تو قرآن اس شبے کا جواب دیتا ہے لہو میں جز آ اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز ان حصہ دار تو قرآن جوابات دیتا ہے ان السان الکفور یعنی دراصل جو مشرک یہ اپنے عالیہ کے بارے میں اس کے قائل ہیں کہ انہیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو گویا کہ وہ اسے اللہ کی بادشاہی میں مستقل ایک حصہ دیتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی بادشاہی میں ایک جز اور ایک حصہ دیا ہے اور وہ اللہ کا جز ہیں قرآن ان اس شبے کے جوابات دیتا ہے دوسرا شبہ دوسرا شبہ آیت نمبر بیس میں مشرق یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے شرک پر راضی ہے اور اگر اللہ ہمارے شرک پر راضی نہ ہوتا تو ہم اللہ کی بندگی نہ یعنی ہم یہ شرک نہ کر رہے ہوتے اور رعایت نمبر بیس میں ذکر کیا جاتا ہے دوسرا شبہ جس کا تعلق اسی مرکزی شبہ کے ساتھ ہے وکالوشا اور رحمانو ما ابدنا ہوم ابدنا ہوم اور کہتے ہیں یہ مشرقین کہ اگر اللہ چاہتا رحمان چاہتا تو ہم ان علیہ کی عبادت نہ کر رہے ہوتے یہ تو اللہ اس پر راضی ہے یہ جو ہم غیروں کو پکارتے ہیں اللہ اس پر راضی ہے اور یہ تو رحمان کی پسند ہے اور رحمان کی مشیت ہے تو اس کے جوابات دیتا ہے مال ہم بیدالِ من علم انہم اللہ یخ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ صرف گمان کی حد تک ایک بات کر رہے ہیں دو شبہات ہو گئے تیسرا شبہ آیت نمبر بائیس میں اور یہ بھی مشرقین کا اپنے شرک کو جواز دینے کے لیے یہ تیسرا شبہ اور یہ تمام قالو اسی کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں بل قالو ان وجدنا وجد نہ آبا انا و عَلَىٰ آثَارِهِمْ رحتدون مشرک سے جب اپنے شرک پر دلیل کا تقاضا کیا جائے جیسے اس سے پہلے ام آتے نا ہم کتاب امن قبل ہی فہم ہی میں نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے کہ جس سے یہ دلیل لیتے ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے مشرک کا شبہ اپنے شرک کے جواز پہ بل ان نہ وجد نہ آبا و ان نا اعلی آثار محتدون بلکہ کہتے ہیں یہ مشرک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک عقیدے پر اور ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو قرآن یہاں پہ اس صورت میں اس شبے کا بھی بڑا تفصیلی جواب دیتا ہے کہ تم شرک پر اس بات سے استدلال کرتے ہو کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کو شرک پر پایا ہے ابا اجداد کون ہیں؟ تین شبہات ہو گئے چوتھا شبہ آیت نمبر تیس میں ہے ولما جاحق کو کالو ہادن اور جب آیا ان کے پاس حق توحید آیا توحید کا عقیدہ کالو تو کہا انہوں نے ہادن یہ جادو ہے وہ ان بھی کافرون دلیل تو ہے نہیں تو اسی لیے الزامات اور فتوے لگانے پر آ جاتی ہے جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں یہ چار شبہات ہو گئے یہ اب پانچواں شبہ آئےت نمبر اکتیس میں وکالحاد القرآن ولا رجل نل قریط عظیم اور کہتے ہیں یہ مشرک یہ قرآن کیوں ان دو بڑے شہروں میں اور ان دو بڑی بستیوں میں کسی بڑے شخص پر یہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کیا اسی شخص پر یہ قرآن نازل ہونا تھا اور اللہ نے کسی اسی ایسے شخص کو اس کا انتخاب کرنا تھا تو یہ ان کا یہ پانچواں شبہ ہے یہ چوتھا شبہ ہے ایک آیت نمبر پندرہ دوسرا بیس تیسرا بائیس چوتھا آیت نمبر تیس اور یہ پانچواں شبہ ہے اور چٹا شبہ یہ آیت نمبر ساٹھ میں چٹا شبہ آیت نمبر ساٹھ میں اور یہ ہے اور یہاں پہ وہ شبہ وہ ذکر نہیں کیا لیکن مشرقین کا یہ اعتراض یہ قرآن جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی اور کو کسی اور کو اللہ نے فرشتے کو اللہ نے کیوں نہیں بھیجا فرشتے کو اللہ نے کیوں نہیں بھیجا ہدایت کے لیے تو قرآن کہتا ہے ولاد اخلوفون زمین میں اگر فرشتے وہ بستے ہوتے تو میں ضرور پیغمبر بھی پھر فرشتہ ہی بیچتا لیکن زمین میں چونکہ انسان بستے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے انسانوں میں سے ہی ایک پیغمبر وہ چنا ہے تو کل ملا کر اس بڑے شبے کے ساتھ یہ سات شبہات بنے اس سے پہلے یہ سات شبہات ذکر کیے گئے لیکن اس صورت میں جو مرکزی شبہ ہے تو وہ ایک ہے اور ان چھ کے چھ شبہات کا تعلق اسی مرکزی شبے کے ساتھ ہے تو کل ملا کر یہ سات شبہات یہ بن گئے اس صورت میں اور صورت کا جو مختصر خلاصہ ہے تو وہ یہ ہے صورت کے آغاز میں قرآن مجید کی ترغیب دی گئی ہے اور قرآن کی صفات یہ ذکر کی گئی ہیں پھر قرآن سے اعراض کرنے والوں کو زجر دیا گیا ہے آیت نمبر پانچ سے آیت نمبر سات تک اس میں زجر دیا گیا ہے پھر آیت نمبر آٹھ میں تخویف دنیوی ہے پھر آیت نمبر نو سے دلائل اقلییہ یہ شروع کیے جاتے ہیں اور یہ تقریباً سات آٹھ دلائل یہ دیے گئے ہیں آیت نمبر چودہ تک دلائل اقلییہ یہ بیان کیے گئے ہیں اور پھر آیت نمبر پندرہ سے یہ جو شبہات ہیں تو یہ ذکر کیے جاتے ہیں سورت میں اور یہ دیگر تمام تفصیلات مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جو دلیل نقلی وہ ذکر کی گئی ہے تو یہ بھی اسی شبے کا جواب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ہم اپنے بڑوں ان کے پیچھے چلتے ہیں تو قرآن نے یہاں پہ ابراہیم کی مثال دی ہے کہ اچھا بڑوں کا کہنا مانتے ہو تو ابراہیم کے پیچھے کیوں نہیں چلتے اسی طرح ان تمام قرآن کی ترغیب اگر دی گئی ہے قرآن سے اعراض کرنے والوں کو زواجر دیے گئے ہیں تو انہی شبہات سے ان کا تعلق ہے آیت نمبر چتیستا انتالیس قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کو زواجر ہیں اسی طرح جگہ جگہ ترغیب لقرآن ہے پیغمبر کو تسلی ہے حضرت موسا علیہ السلام جس طرح حوامی میں صباح میں ہر صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا بیان یہ کیا جاتا ہے اوریت نمبر پینتالیس میں تمام پیغمبروں سے دلیل نقلی اجماع اجمالی یہ ذکر کیا گیا ہے اجماعی بھی ہے اور اجمالی بھی ہے تمام پیغمبروں کے شرک کسی بھی پیغمبر کی شریعت میں وہ جائز نہیں ہوا غیر اللہ کی عبادت یہ جائز یہ نہیں ہوئی اسی طرح بشارت دی گئی ہے متقین کو ایمان والوں کو اور پھر صورت کے آخر میں وہ جو شبہ ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اسی طرح صورت میں جو دیگر اشراق ہیں تو ان کی بھی تردید وہ کی گئی ہے شرک فتصرف تصرف کی نفی آیت نمبر 84 میں اسی طرح شرک فعلی کی نفی آیت نمبر 85 میں اور جو مشہور شبہ ہے کہ ہم یہ ہمارے سفارش ہی ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے تو اس کا جواب آیت نمبر 86 میں اور سورت کے اختتام میں پیغمبر کو تسلی دی گئی ہے اور اسی طرح جو منکرین ہیں تو ان سے اعلان برات وہ ذکر کیا گیا ہے تو یہ صورت کا مختصر خلاصہ ہے سورت کا مقصد یہ آٹھویں شعبے کا جواب کہ ہم تو انہیں نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں تو اس کا جواب آیت نمبر 86 میں وَلَا يَدْعُونَ مِن إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ اسی طرح صورت میں چھ مزید شبہات جو اسی مرکزی شبے سے متعلق ہیں تو وہ چھ شبہات وہ ذکر کیے گئے ہیں آیت نمبر 15 آیت نمبر 20 آیت نمبر بائیس تیس اکتیس اور ساٹھ آیت نمبر پندرہ میں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور آیت نمبر بیس میں کہ اللہ اس شرک پر راضی ہے اور اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے اور آیت نمبر بائیس میں کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور آیت نمبر تیس میں کہ یہ قرآن یہ پیغمبر یہ جادو ہے اور یہ پیغمبر جادوگر ہے اور آیت نمبر اکتیس میں کہ یہ اس کمزور شخص پر کیوں نازل ہوا کسی بڑی شخصیت پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اور آیت نمبر ساٹھ میں کہ فرشتہ ہدایت کے لیے کیوں نہیں بھیجا گیا اور ان چھ کے چھ شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور ان کا تعلق اسی مرکزی شبے کے ساتھ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین